مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے کہ عرض کریں ہم نیسنا اور حکم مانا اوری ہی لوگ مراد کو پہنچی